ایک کتاب وال اپنی دہ میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ مسیح اس مریم کا بیٹا الف للے کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ کے مریم کی طرف بھیجا اور اس کے یہاں کی ایک روتو تو اللہ اور اس کے رسولوں پر آمان لاؤ اور طے نہ کہو باز رہو اپنی بھلے کو اللہ تو ایک ہی خدا ہے باقی اسے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو اسی کمال ہے جو کچھ اس مانوہ میں ہے اور جو کچھ میں میں ہے اور اللہ کافی کارساز